صبح تمام اس کو پڑھ لے تمام مخلوقات کے شرور سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے تخصیح کا کل شی تمام چیزوں کے لیے یہ چیز کافی ہو جائے گی یعنی تمام اور غذائف کی طرف سے بھی اور تمام مخلوقات کے شر سے بھی کیونکہ اس کی تشریح میں حضرت علیہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہی تقسیح من کل شر یعنی تمام شرور سے بھی اس کے لیے حفاظت ہو جائے گی اور تمام شرور کے لیے بھی یہ چیز کافی ہو جائے گی نفس کے شر کی بھی آدمی نیت کر لے تو نفس و شیطان کے شر سے بھی آدمی کو اللہ تعالی حفاظت نصیب فرمائیں گے بسم اللہ عََََََََََن هو کُنہ احد اللہ یق الف احد بسم اللہ الرحمن الرحیم وسین هو اللہ احد اللہ یُول وق الف احد بسم اللہ الرحمن الرحیم وََ هو اللہ احد الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ أمن شره حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الفلاق من شر ما خلق من شره غوثق إذا خد من شر النفطة في فلعق أمن شر, شر حاسب إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعود برب الناس والملك الناس ويلاه الناس من ت God of الذي يغسر في حدور الناس من الجنة والناس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 کہ اگر آدمی اس کو صبح اور شام یعنی صبح فجر کے بعد اور شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے ستر ہزار فرشتے اس کے لیے دعائیں مختر فرماتے ہیں اور اگر صبح پڑھے اور دن میں انتقال ہو جائے تو اللہ تعالی شہیدوں میں اس کا حشر فرمائے اور اگر رات میں پڑھے مغرب کے بعد اور انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ شہیدوں میں اس کا حشر فرمائیں گے تو یہ بہت آسان وظیفہ ہے سمیعم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 سبحان اللہ عمّا الخالق له, له یہ <تصفيق> آیات جو ہیں عام طور پہ مشہور ہیں کیونکہ آئمہ اکرام اکثر ان آیات کو پڑھتے ہیں لہٰذا اس کو یاد کرنا کوئی ایسا مشکل نہیں ہے وعلیکم السلام تو آدمی توجہ دے تو یہ آیات سورے حشر کی آخری آیات ہیں لا الا عالم اور جب آئمہ اکرام پڑھا کریں تو اس کو غور سے سننا چاہیے اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ تجوید کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آئمہ اکرام کس طرح پڑھ رہے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح پڑھنا چاہیے عقائد میں بعض خرابیاں نظر اللہ مصد فرماتے ہیں کہ عقائد میں بعض عقائد غلط اور بعض واقعے کے خلاف ہیں جن میں اکثر عورتیں مبتلا ہوتی ہیں مثلا عورتیں بہت سی اچھی چیزوں کو بری اور بری چیزوں کو اچھی سمجھتی ہیں جیسے بعض دنوں کو منحوس سمجھتی ہیں اکثر عورتیں بدھ کے دن کو منہوس سمجھتی ہیں بدھ کے دن کو منحوس سمجھنا یہ کیا ہے کسی بڑی بوڑھی نے کہہ دیا کہ یہ دن اچھا نہیں ہے بس اس کو منہوس سمجھنے لگی اور, ذیقات اور محرم اور سفر وغیرہ کے مہینے کو بے برکت اور منحوس سمجھتی ہیں اس کا نام خالی رکھا ہے خالی کا مہینہ خالی کیا ہوتا ہے اصل تو ہر مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے منحوس آدمی کا اپنا عمل ہوتا ہے ہم تو آہ آہ آہ آہ آہ بنا کریں عورتیں بے پردہ اور مردوں کے سامنے آئیں اور گھروں میں ٹی وی اور کیبل موجود ہو اور کہیں کہ مہینہ منہوس ہے اور مہینہ بھاری ہے پھر اس پر کیا کرتے ہیں کہ سورہ مزمل کا ختم کراتے ہیں سورہ مجمل ایک لاکھ مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے لیکن جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کیا جائے گا گناہوں کے آلات کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت گناہوں کے چھوڑنے سے نازل ہوتی ہے دلیل اس کی کیا ہے تو تھوڑا سا اوپر دلیل اس کی کیا ہے کہ فرمایا اللہ المعاصی یا اللہ آپ ہمیں ایسی, ایسی رحمت ہم پر نازل فرمائیے کہ ہم گناہوں کو بالکلیہ ترک کر دیں اللہ ارحمنی ہم ترک علم آپ ہم پر ایسی رحمت نازل فرمائیے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں سو فیصد ولا تشکینی بھی اور ہمیں گناہوں کی وجہ سے شکی بد بخت اور محروم نہ فرمائی ہے ہمیں گناہوں کی وجہ سے وہاں بیٹھ جائیں آرام سے پنکھے کے نیچے کوئی حرض نہیں ہے تو میری ملاقات کی کوئی مہینہ کوئی دن منحوس نہیں ہے ہمارے امال منحوس ہوتے ہیں حیرت خانوی نظر اللہ عمر فرماتے ہیں ہمارے حضرت نے بارہ یہ بات فرمائی شیر ملمت رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں بندہ اللہ تعالی کو ناراض کرتا ہے وہ گھڑی بندے کی انتہائی منہوس گھڑی ہے بس یہ دیکھنے کی بات ہے ہم تو دیکھ... کرے بدنگاہی اور منہوس ہو جائے مہینہ اس کی کیا بات ہے یہ تو صرف اپنے اپنے ہاں... یعنی جیسے کہتے ہیں کہ اپنے سر سے ہٹانا اور دوسروں کے ایسی چیز کر ڈال دینا جس کا کوئی قصور نہیں ہے اس لیے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی میں کہ آدم کا بیٹا مجھے برا بھلا کہتا ہے سب وہ شتم کرتا ہے کہ وہ زمانے کو برا کہتا ہے کہ وہ زمانہ کیسا خراب ہو گیا ہے گندگی دیکھیے صاحب دیکھ بھی دی رہے ہیں دکھا بھی رہے ہیں اور گندگی کا کی بات بھی کر رہے ہیں زمانے کو برا کہہ رہے ہیں یہ نہیں دیکھ رہے کہ آب ہمارا عمل یہ برا ہے ہم اس میڈیا کو ہم نے گھر میں گھسایا ہوا کیوں ہے جو میڈیا فہاشی پھیلا رہا ہے جس میڈیا نے ہمارے ہماری گھروں کی عورتوں کے برقع اتار دیے بے پردہ کل جو نظر چند بیویاں اکبر زمین غیرت قومی سے گڑ گیا پہلے اتنی غیرت تھی کہ لوگ گڑ جاتے تھے اب تو لوگ ہڑ جاتے ہیں ارے اس میں کیا مسئلہ ہے اگر کوئی نکل گئی تو آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں دل صاف ہونا چاہیے نظر پاک ہونی چاہیے اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا وہ پردہ مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے اب ہمیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آہستہ آہستہ پھر وہ انگریز جو کہ آیا تھا بن کے سوداگر آیا تھا اور جس نے پھر قبضہ کیا اور بقول جگر مراد آبادی کہ تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا تم نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا کیا اسیری ہے کیا رہائی ہے تم نے پہلے قید کیا پھر اپنے جیسا لباس دیکھے اپنے جیسے آداب و اتوار دیکھے اور تعلیم لارڈ نکالے اپنے تعلیم دے کے نے سارے قوم کو کالے بنا دیا نکالے تھا اس نے منہ کالے کر دیے یعنی کہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سکھا دیا ایک بڑے میاں نے دوسرے بڑے میاں سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا انگلینڈ گیا تھا پڑھنے کے لیے کتنا کچھ پڑھ لیا کیا بہت دنوں بعد آیا بہت کچھ پڑھ لیا ہے کیا کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں ہم تو خود جاہل ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ واقعی بہت کچھ پڑھ لیا ہے تو اس نے کیسے پتا چلا بہت کچھ پڑھ لیا ہے کہا کہ ایسے پتا چلا کہ کھڑے ہو کے مہتنے لگائے کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا ہے اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ پڑھ لیا تو یہی پڑھائی کا کالا ہے کہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہیں برقع اتار رہی ہیں اور ہمارے جو ہمارے آپ جا کے में ایسے پارک میں اور ایسی تفریح میں وہاں جو چیزیں ہیں وہاں جو چیزیں ہیں وہاں پہ تفریح میں اور ایسی جگہوں میں جو استنجے اور وغیرہ کے لیے جگہ ہیں وہ کھڑے ہو کے استنجے کی جگہ ہے یعنی کہ کیونکہ اب اکثریت پینٹ پہنتی اور اگر پینٹ پہن کے بیٹھیں گے تو پھر ارانی اور زیادہ ہو جائے گی پہننے میں بھی ریانی ہے لیکن اگر بیٹھ گئے تو پھر جیسے خراب ہو جائے گا جیسے کہ مفتی صاحب نے پوچھا کسی نے کہ حضرت یہ بتائیے کہ پینٹ والے والے کی نماز ہو جاتی ہے پینٹ پہن کے تو انہوں نے کہا کہ پینٹ والے کی تو شاید ہو جائے لیکن پیچھے والے کی نہیں ہوتی کیونکہ پیچھے والا بچار مستقل پریشانی میں رہتا ہے کہ کہاں تک آنکھ بند کرے ہو تو پھر اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ وہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کا انہوں نے وہ بنایا ہوا ہر جگہ لگایا کیونکہ اکثریت اب اسی طرف کو جا رہی ہے اور ہم اکثریت سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اکثریت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو دیکھنا چاہیے اکثر اہم لا یا کریم کا اعلان ہے اکثر لوگ تو عقل نہیں رکھتے تو اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے ہم انہی کے پیچھے چل رہے ہیں اور جو عقل رکھتے ہیں اور عقل مند وہ ہوتا ہے جس کی نظر انجام پر ہو مند وہ ہوتا ہے جس کی نظر انجام پر ہو پانچ لاکھ روپے ابھی کوئی آنکھ جھپکتے میں چورا لے ایک پستول خریدے دو چار ہزار دس ہزار کا لائسنس کی ضرورت کیا جس کو ڈاکہ ڈالنا ہے تو اور پانچ لاکھ روپے ایک دفعہ میں لوٹ لے تو بظاہر تو یہ بہت اچھی بات معلوم ہوتی ہے لیکن جو پڑھے لکھے مند لوگ ہیں وہ ایسا نہیں کرتے کیونکہ جانتے ہیں اس کا انجام برا ہے یہاں بھی برا ہے اور وہاں بھی برا ہے یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ کسی وقت بھی رنگے ہاتھوں پکڑا جائے اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگ مارے جاتے ہیں کچھ دن تو عیاشیوں میں گزارتے ہیں پھر ان کا برا وقت آ جاتا ہے اور یہاں سے اگر فرض کریں بچ کے چلا بھی گیا کہ جو کیوں جو بہت بڑا ڈاکو ہوتا ہے تو وہ بہت بڑے عہدے پہ فائز ہو جاتا ہے جب وہ شروع میں رہتا ہے تو, تو اس کو خطرہ رہتا ہے لیکن جب بہت سارے قتل کرا چکا ہوتا ہے اور بہت سارے غبن کر لیتا ہے اس کو بہت بڑا عہدہ دیتا کوئی نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینے سے جو خطرناک ہے خطرناک معاملہ تو اب یہ بات عام ہے تو لیکن جو بہت بڑے عہدے پہ یہاں تو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن بقول اقبال کہتے ہیں کہ وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زباں میری یہ محشر ہے یہاں سننی پڑے گی داستان میری وہ دنیا تھی جہاں تم بند کرتے تھے زبان میری میڈیا پہ آج پابندی لگائی جا سکتی ہے کسی کے زبان کو روکا جا سکتا ہے قلم کو پابند کیا جا سکتا ہے اہل قلم کے سر کو قلم کیا جا سکتا ہے لیکن اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کا معاملہ رکھا ہے کہ وہاں پہ کڑا اور کھوٹا سب سامنے آ جائے گا مجرمون پھر اس دن جو ہے مجرم لوگ نیک لوگوں سے الگ ہو جائیں گے پھر پتا چل جائے گا کہ کون کیا لے کے آیا ہے اپنے ساتھ کون بھلا لے کے آیا ہے مثال اظہر رسم شر رہی جارا. شر بھی جو ایک ذرہ برابر ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا اور جو خیر بھی ہوگا وہ بھی پتہ چل جائے گا لہذا بات یہ عرض کر رہا ہوں کے اس, اس پر کہ جیسے عورتیں جو ہیں بعض دنوں کو بعض مہینوں کو اور صرف عورتیں ہی نہیں اب ان کی صحبتوں سے مرد بھی ایسا سمجھنے لگے ہیں کہ صاحب اس مہینے میں جو ہے وہ بکری کم ہو گئی جانتے نہیں ہیں سفر کا مہینہ چل رہا تھا یہ ذرا بھاری مہینہ ہوتا ہے کیا بھاری ہوتا ہے بھاری ہمارے اعمال ہیں ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے ہم ٹی وی ڈراموں کی پابندی کرتے ہیں تمام گناہ ہماری زندگی میں ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منوس ہے اور محرم کا مہینے میں برائی ہے برائی ہمارے اعمال میں ہے اور اچھائی ہے رمضان المبارک برکت کا مہینہ ہے جمعہ کا دن اور دنوں سے زیادہ برکت کا مہینہ ہے اچھا شگون ہے اسلام میں برا شگون لینا جائز نہیں اچھی چیزیں ہیں ضرور برکت والا مہینہ ہے اور برکت والے ایام ہیں لیکن نحوس والا نہ کوئی مہینہ ہے آپ بتائیے نبی علیہ السلط جس دن دنیا سے تشریف لے گئے اگر کوئی دن منہوس ہوتا تو وہ دن منہوس ہوتا لیکن نہ اکرام نے اس کو منوس بنایا اور نہ اس کے بعد کے لوگوں نے اس کو ایسا اختیار کیا اور ہاں اس کے لوگوں نے اس دن کو ضرور پکڑ لیا حالانکہ یہ جو صحیح حقیقت ہے اس دن کی حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے کئی دفعہ یہ بات فرمائی کہ مختلف محرقین کے مختلف آرا ہیں محدثین محرقین مفسرین کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ولادت شریفہ کا دن یا تو دو ربیع الاول بنتا ہے یا نو ربیع الاول بنتا ہے بارہ کا تو دن پیر کے حساب سے بنتا ہی نہیں پیر کا دن تو یقینی ہے کیونکہ کہ صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ میری پہ ولادت پیر کے دن ہوئی ہے تو مفتی صاحب بہت بڑے تاریخ داں بھی تھے اور فلکیات سے بھی واقف تھے لہٰذا انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ کا دن ہے تو بارہ تاریخ نہیں بن سکتی یا تو دو بنے گی یا نو تاریخ بنے گی لہٰذا یہ بس وہی والی بات ہے کہ اپنی طرف سے پکڑ لیا اور ٹھیک ہے کہ کسی باغوں میں یہ آتا ہے لیکن بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے اور کیونکہ تاریخ اس وقت مدون نہیں ہوئی تھی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں تھے کہ یہ معاملہ ہو اور یہ دن منایا جائے ورنہ اللہ جس جس نبی علیہ صلاۃ السلام تو سلام نے چودہ سو سال بعد تک کی خبریں دیں قیامت تک کے دن کی خبریں دیں قیامت کے بعد کی خبریں دیں آخرت کی خبریں دیں جنت اور دوزخ کی خبریں دیں کیا وہ اپنی پیدائش کے دن کو نہیں بتا سکتے تھے کہ میری پیدائش کا دن یہ ہے تم لوگ اس کو منایا کرو ذرا چراغ وراغ جلایا کرو اس زمانے میں لائٹیں نہیں تھی تو اس زمانے میں جو ہے چراغ گھی کے جلائے جاتے کہیں اگر صحابہ اکرام سے ثابت ہو جائے کہ صحابی نے چراغ جلائے لیکن مندہ ناشیز نے عرض کیا تھا پچھلے سال انہی دنوں میں یہ شعر کہ جلائے کب تھے صحابہ نے جلائے کب تھے صحابہ نے گفتگو کے چراغ جلائے کب تھے صحابہ نے گفتگو کے چراغ کہ ان کے عشق نے روشن کیے لہو کے چراغ وہ سچے عاشق تھے کہ ان کے عشق نے روشن کیے لہو کے چراغ وہ خون بہانا جانتے تھے آج کا عاشق حلوہ کھانا جانتا ہے اور نارے لگانا جانتا ہے نع پڑ رہا ہے ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے ناد پڑ رہا ہے بڑے لہک لہ کے پانی پیا پیاس لگی کیوں کہ گلا خشک ہو گیا ناط پڑتے پڑھتے کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے عاشق رسول کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور کھڑے کھڑے پانی پی رہا ہے یہ جنازہ نکل رہا ہے سنتوں کا ان لوگوں کے کہ جو اس کے لمبے لمبے دعوے کرتے ہیں بلند و بانگ دعوے ہیں لیکن عمل میں کتنا فرق ہے پیازہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے ہمارے ایسے لوگوں کو اصل میں جہل جب آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ بھاگ رہے ہیں کہیں تیزی سے جا رہے ہیں تو پوچھا کیا ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا کہ کیا ہوا حضرت آپ اتنی تیزی سے کیوں جا رہے ہیں کہا کہ بھائی بس کیا کہیں بس جا رہا ہوں تیزی سے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ ایک جاہل سے واسطہ پڑ گیا ہے ایک جاہل سے وابستہ پڑ گیا ہے کہا کہ حضرت آپ تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاوضہ عطا کیا ہے کہ آپ کوڑی کو ہاتھ پھیرے تو وہ صحیح ہو جائے آپ نابینا کی آنکھوں کی روشنی اللہ تعالیٰ کے, کے حکم سے واپس لا دیتے ہیں تو آپ جہل جہل کا علاج نہیں کر سکتے فرمایا کہ کوڑ اور نابینگی یہ مرض ہے اور جہل اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے جہالت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے اس کا علاج نبی کے پاس بھی نہیں ہے لہذا حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر بیت رضوان جس موقع پہ ہوئی وہاں پہ سابۂ اکرام جمع ہوئے تھے لوگ اس برکت کی جگہ پہ یہ ٹھیک ہے کہ اندر ان رحمت تنزلو اندر ذکر صالقین جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں پر رحمت برستی ہے جہاں صالحین رہتے ہیں وہاں پر برکت ہوتی ہے وہاں پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں تو اسی عقیدے کے پیش نظر بعض سا اکرام بعد میں بیت رضوان والی جگہ پہ جا کے دعائیں مانگنے لگے بیت رضوان والی جگہ پہ جا کے خوب دعائیں مانگنے لگے اور اس کے بعد دیکھا دیکھی اور لوگ بھی جانے لگے ہر عمر نے جب وہاں پہ مجمع دیکھا تو اس درخت کو کٹوا دیا کہ یہ آج تو دعائیں مانگی جا رہی ہیں کل اس درخت سے دعائیں مانگی جائیں گی اور یہاں پر تجدے کیے جائیں گے لہذا حکم دیا کہ اس درخت کو کٹوا دو حضرت مفتی صاحب نے اس بات کو بارہ سنایا لیکن پھر بھی پکڑنے والوں نے وہ درخت کہیں نہ کہیں سے نکال لیا کہ یہی درخت ہے یہی درخت ہے کہ بس یہ, یہ تو وہی درخت ہے لہٰذا یہ دن بھی جو زبرکتی بنایا ہوا ہے یہ بھی اسی طرح ہے تو بعض مورخین کے نزدیک تو یہ دن بجائے ولادت کا دنیا سے پردہ فرمانے کا دن ہے دنیا سے پردہ فرمانے کا دن بھی بعضوں کے نزدیک بارہ ربیع الاول ہے لہٰذا شاید کہ اس میں یہ راز ہو کہ جہاں امت خوش ہو وہاں امت کو پھر یہ بات بھی مضمحل کر دے کہ یہی دن اور تاریخ حضور اکرم صلی اللہ تعالی سلم کی دنیا سے جانے کا دن بھی ہے لیکن اول تو اس کے بھلا دینے کی وجہ صرف یہی ہے جیسے اللہ تعالی نے لہلت القر کو بھلا دیا اور آج صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا के شاید کہ اس بھلا دینے میں امت کا اور ہمارا ہی فائدہ ہو کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ پھر پہلے تو اگر بتا دیتے ستائیسویں شب ہے تو بس ہم سارے رمضان تو جاتے نہیں اور جیسے آج کل تاک راتوں میں پہنچ جاتے ہیں تو صرف ستائیسویں میں جاتے اور یہ دس راتیں جو ہے لوگ ضائع کر دیتے اس لیے اللہ تعالی نے چاہا کہ میرے بندے ایک رات کو مخصوص نہ کریں بلکہ تمام راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ میرے بندے کسی دن کو خاص نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ اسلام کوئی ڈے نہیں مناتا مومن کی ہر سانس ربیع الاول ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن کی ہر سانس ربیع الاول ہے کہ وہ ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور آپ کے عشق کو سامنے رکھتا ہے صاحب اکرام کا عشق دیکھیے انگوٹھی پہن کے آئے صحابی اس زمانے میں نیا نیا دین تھا معلومات نہیں تھی اتنی لہٰذا اور احکامات نازل ہو رہے تھے لہذا معلوم نہیں تھا انگوٹھی پہن کے آ صحابہ صحابی سونے کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے ان کو فرمایا کہ انگوٹھی اتار دو اور اتار کے بلکہ آپ نے دور پھینک دی اور فرمایا کہ مرد کے لیے سونے کا استعمال حرام ہے ناجائز ہے مجلس برخاست ہو گئی اس کے بعد بعض صحابہ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم یہ انگوٹھی سونے کی اٹھا کر اپنے گھر والوں کو دے دو عورتوں کے لیے تو جائز ہے انہوں نے کیا فرمایا عرض کیا کہ جس چیز کو میرے آخر صلی اللہ تعالیٰ نے نفرت سے پھینک دیا میں اس کو دوبارہ کیسے اٹھا لوں جس چیز کو میرے آخر صلی اللہ تعالیٰ نے نفرت سے پھینک دیا میں اس کو دوبارہ کیسے اٹھا لوں ایک صحابی سرخ رنگ کی چادر پہنے ہوئے حاضر ہو گئے اور آپ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا صرف چہرے انور کو پھیر لیا بس پتہ چل گیا کہ آپ ناراض ہیں کچھ نہیں پوچھا فتوا نہیں پوچھا کہ ناجائز ہے مکرو ہے تحرینی ہے یا مکرو ہے تنظیحی ہے کیا ہے ذرا بتائیے تو صحیح یا میں اپنی بیوی کو دے دوں لے جا کے کچھ بھی نہیں پوچھا لے جا کے آگ میں ڈال دی اس کو کہتے ہیں کہ صرف صرف جب ہی ہوئے آپ کے پیشانیوں پہ بل آ گیا صاحب احرام کا عمل بدل گیا اور جا کے اس چادر کو آگ میں ڈال دی آپ نے بعد میں فرمایا بھی کہ اپنے کسی خاتون کو دے دیتے لیکن صحابہ احرام سے یہ برداشت نہیں تھا کہ حضور احکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرہ برابر ناراضگی کو وہ بولتے لیکن آج کے مسلمان ہیں کہ ہر قسم کے ناراضگی والا عمل ہو رہا ہے گھروں میں اور ہر جگہ پہ پہاشی ارانی چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ نعرے بازی بھی چل رہی ہے اور یہ چیز ایسی ہے حضرت صاحب اکثر یہ بیان فرماتے ہیں کہ شیطان نے کہا کہ لوگوں نے میں نے لوگوں کو گناہ سے ہلاک کیا بلا الہ الا اللہ لوگوں نے مجھے لا الہٰ الا اللہ سے ہلاک کر دیا اور استفار توبہ کی اور میرے سارے جو ہے ساری محنت پہ لوگوں, لوگوں کے ساری میں نے جو محنت کیا اور میں نے ان کو گناہوں میں لگایا لوگوں کی ساری محنتوں پہ ہماری محنتوں پہ پانی پھر گیا کہ اس نے استغفار کر لیا اللہ تعالی نے معاف کر دیا اب کیا کیا اب میں نے پھر دوسرا پیترا بدلا میں نے پیترا بدل کے شیطان کہتا ہے کہ میں نے دوسرے حساب سے ان پر حملہ کیا کہ ان پر ایسا حملہ کیا کہ ان کو ہوائے نفس یعنی بدعات میں مبتلا کر دیا اب وہ برے کام سب کر کے ان کو اچھا سمجھتے ہیں دین میں اضافہ کر کے اس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور والی کو بہت قرب کی چیز سمجھتے ہیں حالانکہ اس میں تبلہ اور ڈھولک تک چیزیں ہیں لیکن اس کو قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں اسی طرح اور عرف کو اور اس طرح کی چیزوں کو مداروں پہ جا کے الحمد مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں اللہ علی نے اپنے زمانے میں یہ بات فرمائی تھی کہ فقیروں سے جا جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے مزاروں پہ جا جا کے مانگیں دعائیں نہ توحید میں کچھ حل سے آئے نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے تو اپنی جگہ قائم ہے وہ سمجھتے ہیں یہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کو تو ہم تعویم تعظیمی ہی کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے کہ وہ جس میں عبادت کا دھوکہ مخلوق کی وہ تعویم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر جو خاص خدا کا حصہ ہے بندوں میں اسے تقسیم نہ کر اللہ نے بے شمار مرتبہ یہ اشعار پڑھے کہ خدا فرما چکا اور آ کے اندر خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر میرے محتاج ہیں پیرو پیمبر وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے وہ کیا ہے جو نہیں ہوتا خدا سے جسے تو مانگتا ہے اولیاء سے اسی لیے ہمارے حضرت والا حضرت خانوی نبر اللہ مرکز کے بالکل نقش قدم پر ہیں حضرت نے سر کو جھکانے سے بھی منع فرمایا اپنے سامنے ہاتھ باندھنے سے بھی منع فرمایا بعض لوگ ادب میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض لوگ نماز سے پہلے بھی تقبیر میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت مولانا رام صاحب نے اس کو بھی بارہا منع فرمایا کہ تقبیر کے دوران ہاتھ نہ باندھیں آج تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ لو ادب ہے کل کو ہمارے چھوٹے دیکھیں گے تو اگلی نسل اس کو लगेगी। سمجھنے لگے گی اس سے اگلی نسل समझने लगेगी, फिर واجب سمجھنے لگے گی پھر جب देखो منع کرے گا تو کہیں گے دیکھو اچھے کام سے ہم, تو ہم کو منع کرتا ہے بدعتیں اسی طرح ایجاد ہوتی ہیں جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں حرض ہی کیا ہے وہیں سے دوستو نہیں ایجاد ہوتی ہے اس میں کیا حرج ہے صاحب اگر کر لیا اگر پہلے خطبے میں آپ باندھ کے بیٹھ گئے دوسرے میں اطحیات کی شکل میں بیٹھ گئے تو ادب ہے اس میں حرج کیا ہے حرج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام السلام سے ثابت نہیں ہے صاحب اکرام نے ایسا نہیں کیا چاروں آئمہ سے یہ بات منسوب اور ان سے, ان سے یہ بات ثابت نہیں ہے بس یہ حرج ہونے کے لیے اتنی بات کافی بہرالی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے عقیدے میں یہ بھی ہے کہ کسی دن کو اگر گھر میں उल्लू نے بولا یا کوے نے कौगा نے بولا تو اس दिन مہمان ضرور آتے ہیں کے کے بولنے سے مہمان کے آنے کا شگون لیتے ہیں اسی طرح آٹے میں پانی زیادہ ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ آج کوئی مہمان آنے والا ہے پہلے زیادہ گیلا ہو گیا آج مہمان آنے والا ہے بہت سے جانوروں کو منوس سمجھ رکھا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ قمری فاختہ کے برابر ایک پرندہ ہوتا ہے منحوس ہے اور وہ گھر میں نہ پالو اور بعض چیزوں کو مرد بھی منحوس سمجھتے ہیں جیسے الو کے بارے میں کہ یہ جس مقام پر بولتا ہے وہ مقام ویران ہو جاتا ہے اس لیے وہ منحوس ہے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے نہ الو منحوس ہے نہ اس کے بولنے کی وجہ سے کوئی جگہ ویران ہوتی ہے یاد رکھو وہ جو بولتا ہے وہ تو خدا کا ذکر کرتا ہے پرندے جو بولتے ہیں شرند و پرند یو سب کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر رہی ہو مگر تم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہو ہم سمجھتے نہیں ہم اس کو من سمجھنے لگتے تو فرمایا کہ یاد رکھو وہ جو بولتا ہے وہ خدا کا ذکر کرتا ہے تو کیا خدا کے ذکر سے نحست آئی نا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ذکر تو کرتا ہے لیکن اس کا ذکر جلالی ہے اس لیے اس کا اثر یہ پڑتا ہے حالانکہ خود ذکر کی یہ تقسیم اور یہ کے جلالی میں یہ خاصیت ہوتی ہے یہ بے اصل بات ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ الو ایسے مقام کو تلاش کرتا ہے جہاں یکسوئی ہو اور اس کو اندیشہ نہ رہے اس لیے وہ ویرانوں میں بیٹھتا ہے دنیا سے ذرا دور ہو کے ویرانوں میں بیٹھتا ہے اب یہ دیکھیے کہ وہ ویرانی جو پہلے سے ہے وہ کہاں سے آئی تو ہم لوگوں کے گناہ اور امال بد کی وجہ سے وہ ویرانی ہوئی اس کے بعد اس مقام پر آتا ہے اور بولتا ہے پس ویران کرنے والے ہم اور ہمارے گناہ ہوئے نہ کہ اللو. اور جب یہ, جب یہ ہے کہ منہوس گناگار لوگ ہوئے الو نہیں منہوس ہوا تو پھر الو کو منہوس سمجھنا کہاں سے جائز ہو جائے گا اسی طرح فرمایا کہ یہ اعتقاد کے چیزوں میں نحوس ہوتی ہے غلط ہے جو کچھ نحست ہوتی ہے وہ ان گناہ کی بدولت ہوتی ہے جو ہمارے اندر موجود ہیں مگر افسوس کہ ہم کو اپنے اندر یہ برائیاں نظر نہیں آتی دوسروں میں نظر آتی ہیں نحوس خود اپنے اندر ہے گناہ پر گناہ کیے چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ الو منحوس ہے اور قمری منحوس ہے بعض لوگ اگر کسی عورت کی کالی زبان دیکھ لیتے ہیں تو اس کو بھی منحوس سمجھتے ہیں یہ بھی لفظ ہے بعض عورتیں کیلے کے در درخت کو منحوج سمجھتی ہیں کہ یہ درخت مردہ کے کام میں آتا ہے اس لیے اس کو گھر میں نہ ہونا چاہیے کہ کیونکہ یہ شگون برا شگون ہے اور مردے کی چارپائی کو اور اس کے کپڑوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں مگر تعجب ہے کہ اس کے کپڑوں کو تو منحوج سمجھا جاتا ہے لیکن اس کا قیمتی دوشالہ یا اور یا اس کی جائیداد ہو تو اس کو منحوس نہیں سمجھتے جائیداد میں فوراً قبضہ کرنے کے چکر میں رہتے ہیں اور کپڑے کو اور چارپائی کو منحوس سمجھتے ہیں حالانکہ اگر مردے کے ساتھ تعلق سے اس کے لباس سے نحوست آئی ہے تو اس کی وجہ سے قیمتی کپڑوں میں بھی نحوست آنی چاہیے اور اگر مردے کی طرف نسبت کرنے سے ان چیزوں میں نحوست آئی ہے تو اس نسبت سے جائیداد میں بھی نحوست آنی چاہیے یہ عقیدہ بالکل محمل اور ذہن ہے مسلمانوں میں اس کا رواج ہندوؤں سے آیا ہے مسلمانوں میں اس کا رواج ہندوؤں سے آیا ہے باقی انشاءاللہ شاء پڑھوں گا کیا تیاری ہے آپ کی وہ دربار نبی والا نہیں بنایا آپ نے وہ تو بنی بنائی ترقی تو کتاب کیوں نہیں آپ کے پاس کتاب ہونی چاہیے آپ کے پاس وہ میں دے دوں گا آپ کو انشاءاللہ تو اللہ है? نبی کی سنت اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں ناد کہنا اور آپ کا ذکر خیر کرنا یہ خود ایک عبادت ہے کہ آگر اس کو عبادت سمجھ کے کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے اور بار بار پڑھنا مستحب ہے حضرت ام رضی اللہ تعالی صدیفہ فرماتی ہیں لنا شمسن ولی شمسی لنا شمسن ولی ایک ایک میرا سورج ہے ایک کائنات کا سورج ہے وہ شمس الخیر وہ شمسی خیر من شمسی سمائی اور میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ چمکدار اور رونق رونق ہے جب بابو نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی اتنا حسن تھا تو عماں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ضرور انہوں نے انگلیاں کاٹ لی لیکن ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے حضور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے دیکھا انہوں وہ پہلے ایمان لائے اور پھر اللہ تعالی کے راستے میں انہوں نے سر کٹوا دی صرف ایمان ہی نہیں لائے بلکہ اللہ تعالیٰ کے رابطے دامہ برکات کے خلیفہ مجاش جناب حضرت شاہین اقبال اختر شاہ دام برکات ہمالیہ کے ناتر شار ہیں جمع کرتا tak the lighting. کہ اللہ تعالیٰ نے خود معافی مانگنے کا حکم فرمایا ہے تو معافی اگر بیٹے کو باپ کہلائے کسی دوست سے کہ میرے بیٹے کو کہو مجھ سے معافی مانگے تو کیا خیال ہے بیٹے کو کہلائے بھی اور پھر بیٹے کو معاف بھی نہیں کرے گا ابا جب بیٹے کے لیے کہلائیں گے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے تو اس کا مطلب ہے کہ ابا کی محبت جوش مار رہی ہے اور وہ بیٹے سے مزید ناراض نہیں رہنا چاہتے لیکن وہ چاہتے کہ میرا بیٹا مجھ سے معافی مانگے اور پچھلے گناہوں پر تلافی کرے صرف معافی نہیں مانگے بندے نے شکار کیا ہے خنو سے دل سے اگر طالب معافی ہے خنو سے دل سے اگر طالب معافی ہے خطائے عمر گزشتہ کی یہ تلافی پورے اللہ تعالی چاہے زمین و آسمان کا خلا ہمارے گناہوں سے بھر جائے پھر بھی اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے لیکن کوئی رجوع کرے تو صحیح لڑک نہ اللہ, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو انحیم ان اللہ یب الف لام استغراق کا ان بے شک الف لام استغراق کا ان اللہ ان اللہ یب فر جنوبا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ جنوب خود جمع ہے جنوبا جمیا تمہارے تمام گناہ سب کے سب جمع تاخید ہے تمہارے تمام گناہ اور تمام کے تمام گناہ یعنی سب کے سب گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن بات یہ ہے کہ کوئی معافی مانگنے کے لیے آئے تو صحیح کوئی معافی مانگنے کے لیے چلا سو قتل کا مجرم ایک دو قتل نہیں آج ہم سے گناہ ہوئے اس کا اعتراف کرنا چاہیے نالقی کا حل یہ ہے کہ نہ ہٹا دیا جائے لاحق بن جائے آدمی نالائق ہےتراض ہے لیکن نالائقی کیسے حل ہوگی نا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یا اللہ ہم نالائق ہیں اور آپ کریم ہیں کریم کی شان یہ ہے کہ وہ نالائقوں پر بھی فضل فرماتا ہے تو آپ ہماری نالائقی کا نا ہٹا دیجئے ہمیں بھی لائق بنا دیجئے ایک ایران کا شہزادہ تھا اتنا, بازو, اتنا بازو, ایسا شاعر کہ اس نے, کیونکہ بر محل وہ ہر وقت شعر کہتا تھا تو اس نے اپنے ابا بادشاہ سلامت سے کہا ایسا نوکر ہونا چاہیے جو میرے شیر کا جواب شیر میں دے اس سے کم نوکر نہیں چاہیے مجھے با ذوق تھا شاید دونڈا تو وہ رمضانی مغاثا میاں رماثانی مگاسا مکھی مجھے تنگ کر رہی ہے مکھیاں اے سی کا زمانہ بڑے مکھیاں بھاگ جاتی رمضانی مگاثا میاں تو اس نے کہا حضور نہ کتا پیش کتا می آئے نالائق لائق کے پاس جا رہی ہیں مکھیاں جو آپ کے پاس آ رہی ہیں نالائق لائق کے پاس جا رہی ہیں اس لیے آپ کو مکھیاں تنگ کر رہی ہیں کہ آپ لائق ہیں مکھیاں نالک ہیں فرض والا نے آپ کریم ہیں ہم نالائق ہیں ہم اپنی نالائقی کا بھرپور اعتراف کرتے ہیں بندے نے یہ جگہ کیا کہ میں نالائق ہوں اور نالائقی کی میں نے حد کر دی میں نالائق ہوں شمیم بھائی نے فوراً موقع سے فائدہ اٹھائے گا بے شک میں <laughs> نالائق ہوں ہمارے دوست ہیں شمی بھائی حضرہ خلیفہ ہیں ان سے ہمارا مذاق چلتا ہے جب ہم کوئی ایسی ویسی بات کرتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہیں تو جب ہماری کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو وہ ہمارے فرم چھیڑتے ہیں میں نے کہا میں <laughs> نالائق ہوں اور نالائقی کی میں نے حد کر دی تو تو بھی اے کریم اپنے کرم کی انتہا کر دے لیکن بڑی عمدہ ترمیم فرمائی عجیب وہ پھر میں نے میں نے یہ سوچا اور پھر میں نے یہ کرم کی انتہا عورت کی ہوتی نہیں اللہ تعالی کی ہوتی نہیں کرم کی انتہا تو اللہ تعالیٰ کی کچھ ہے نہیں یعنی بے انتہا ہے کرم سرایا کہ بے انتہا کر دے کر دو تو تو بھی تو میں نالک ہوں اور نالکی کی میں نے حد کر دی سو تو ہے کریم اپنا کرم بے انتہا کر دے تو ہے کریم اپنا کرم بے انتہا کر, کر دے یعنی اللہ تعالی کرم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے حیرا فرمایا کہ ہمارے گناہ ہمارے گنا زمین و آسمان کے خلا کے بھرنے سے کیونکہ کہ ہم محدود ہیں ہمارے گناہ بھی محدود ہیں گنے جا سکتے ہیں اتنے گناہ ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت لا محدود ہے حضرت نے فرمایا کہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کراچی کا ساری آبادی کا گجر نالا فلاں نالا اور فلاں نالا سب نالے سے مل کے کہاں جاتا ہے غلادت فضلہ کہاں جاتا ہے سب گندگی جا کے سمندر میں ڈھل جاتی سمندر کی ایک موج آتی ہے یہ کراچی کا سمندر ایک موج آتی ہے سب پانی پاک جو اس سے نہا کے آ جائے نماز پڑھ نہیں سکتا پڑھا بھی سکتا ہے صرف پڑھ ہی نہیں سکتا بلکہ پڑھا بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ایک ادنا سی مخلوق میں یہ شان ہے تو اللہ تعالیٰ کی رقمت جس طرف نظر ڈال دے گی پھر وہاں اس کا تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ انسان کے گناہ کتنے بھی مقدار میں ہو جائیں محدود ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے محدود اور لامحدود کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لہٰذا مایوسی کا کوئی راستہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے سو قتل کے مجرم کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ چلا لیکن بات رہی ہے کہ وہ چلا اس طلب میں چلا کہ کوئی میری میری مقصد ہو سکتی ہے اس نے بالوں سے پوچھا اس نے کہا کسی کسی راہب کا उसने بتایا جو کہ نہیں بھائی یہ تو ننانوے قتل کر उसने ننانوے قتل کیے تھے ننانوے قتل پہ کہاں سے تمہاری مفرت ہو سکتی ہے اس نے کہا کہ جب میری مفرت نہیں ہوگی تو زندہ رہے گا اس کو بھی مار دیا سینچری پوری کر لی حبی شریف کے حبیث شریف کا قصہ یہ مفوم ارد کر رہا ہوں میں کہ اس نے سو پورے کر لیے اس کے بعد پھر اسی تلاش میں چلا کہ کیا کوئی سو قتل کا مجرم اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا بخاری شریف کی روایت ہے یہ آگے چلا تو وہ عالم بھی تھا راہب بھی تھا اس زمانے کا صحیح عالم تھا کیونکہ وہ جو تھا اس کو غلط حال تھا وہ سمجھا کہ اتنا تو اتنا اللہ تعالیٰ کہاں سے معاف کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ایسی بحر بخار ہے تو اس عالم راہب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے لیکن بات یہ ہے کہ تم جس گنا جس بستی میں قریب ہو یہ گناگاروں کی بستی ہے وہ تھوڑے قریب میں ایک بستی ہے اس کا نام نفرا ہے اس کا نام فجرا ہے تو جار سے فجرا ہے اللہ مالوسی نے یہ نام لکھے ہیں اس کا نام نثرا ہے اس کا نام فجرہ ہے اس کا نام فجرا ہے اس وقت کا اس کا نام نفرا ہے تم وہاں چلے جاؤ وہاں کچھ نیک لوگ رہتے ہیں وہاں توبہ بہت جلد قبول ہوتی ہے وہاں جا کے اللہ تعالی سے توبہ کرو بس اتنے سنا وہ خوشی میں چلا آگے کی طرف بس خزائے الہی ہارٹ اٹیک ہوا یا جو بھی ہوا بس گرا اور انتقال ہو گیا ابھی تھوڑی دور گیا تھا انتقال ہو گیا لیکن وہ جگہ بھی زیادہ دور نہیں تھی لہذا جب انتقال ہو گیا تو دونوں طرف کے فرشتے آ گئے آزاد کے فرشتے اور ثواب کے فرشتے جنت کے فرشتے روزخ کے فرشتے اب دونوں میں یہ بحث ہو رہی ہے روزخ والے کہہ رہے ہیں اس نے توبہ کہاں کی تھی یہ تو ابھی توبہ کے لیے چلا تھا یہ تو ہمارا مال ہے ہم اس کو لے کے جائیں گے اور جنت والے کہہ رہے ہیں نہیں بھائی توبہ کی نیت ہی جائیں گے آج کے تھانے والے کہتے ہیں ہمارا نہیں ہے معاملہ یہ ہمارا ہمارا حدود میں لگتا ہے وہاں پہ وہ سب حدود میں لینے کے لیے تیار تھے لہٰذا اللہ تعالی نے تیسرا فرشتہ بھیجا حکم بنا کے اور منصف بنا کے جج بنا کے اس کو کہ تم جا کے فیصلہ کرو اور وہاں سے فرشتہ بھیجا یہ اس کو کہتے ہیں عشق کا انتظام ہوتا ہے حسن کا انتظام ہوتا ہے عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتے ہیں لہٰذا ادھر حکم دے دیا کہ آپ جو ہے تم جاؤ اور فرشتے کو کہ تم جاؤ اور فیصلہ کراؤ اور ادھر حکم زمین کو حکم دے دیا نیکوں کی زمین کو نیک تقردی تو قریب ہو جا اور بوڑھوں کی زمین کو جار کی زمین کو حکم فرمایا تباہ دی تو دور ہو جا فرشتہ پہنچا اور اس نے کہا کہ تم لوگ لڑتے کیوں ہو تم لوگ زمین ناد لو جس طرف کو زیادہ جس طرف کو زیادہ یہ چلا گیا ہے وہ اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا جی اگر یہ آگر نیک نو کی بستی کے قریب پہنچ گیا تھا تو توبہ کے قریب تھا لہذا اس کو جنت کے رشتے لے جائیں گے اور اگر ابھی یہ بہت دور تھا تو ٹھیک ہے دوزخ والے لے جا سکتے لیکن اللہ تعالیٰ تو اس کو تو کچھ اور ہی منظور تھا کہ اللہ تعالیٰ ارادے پہ اتنا رحم فرماتے صرف ارادے پہ ابھی وہ مراد آباد نہیں پہنچا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا کیونکہ دل کے اندر اس کی نیت اور ارادہ تھا بس پھر کیا تھا جب زمین ناپی گئی تو وہ جو آخری میں جب اس کو موت کا وقت آیا اس کے بعد اس نے جھٹکے سے اور تھوڑا سا کوشش کی کہ میں اس بستی کی طرف چلا جاؤں ارے والا فرمایا بس یہی ادا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تو فرمایا کہ کچھ حرکت تو کرو بھائی برکت کا ہمیں شوق ہے حرکت کی کمی ہے آگے ہیں تمناؤں میں پیچھے ہیں عمل میں بس دعا کر دیجیے مارا صاحب ولی اللہ بن جائے اور یہ تک پہنچ جائے اور دعا تو یہ ہے اور دعا یہ ہے کہ فجر تھوڑے میں تھوڑے اور ہر, ہر برے کام جو ہے پابندی سے ہو رہے ہیں اللہ کے دشمنوں جیسی ہم نے ظاہر اور شبل صورت بنائی ہوئی ہے دوستوں جیسی بنانے کے لیے تیار نہیں اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کی منتہا چاہتے ہیں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں بالکل صحیح کہا اخبار نے تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں یہ سادگی تو ہے کہ عشق کی انتہا تو چاہ رہے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کر رہے تو اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اس فرشتوں نے جب ناپا تو زمین جو جس کو تبادی کا حکم دیا گیا تھا کہ تو دور ہو جاؤ وہ دور ہو گئی اور تقربی والی قریب ہو گئی لہٰذا جو جنت کے فرشتے تھے وہ کیس جیت گئے اور اللہ تعالی نے اس کی مفرت فرما دی صرف اس نیت پر اب حضرت اللہ علی قاری رحم اللہ تعالیٰ اپنی حدیث کی شرح میں ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالی تو رغفار ہے رحمان ہے اللہ تعالی نے معاف کر دیا لیکن فو قتل جو اس نے کیے اس کا کیا ہوگا پھر خود جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو معاف فرما دیں گے تو قیامت کے دن تمام مقتولین کو اللہ تعالیٰ خوش فرما دیں گے اتنے اتنی جگہ دیں گے اتنا ادر دیں گے کہ تمام مقتولین کو بھی خوش فرما دیں گے اللہ تعالیٰ اس لیے دنیا میں اگر جب وقت ہے تو یہ جائز نہیں ہے کہ توبہ کر لی اور گھڑی جو ہے وہ گھڑی چورائی تھی کہیں سے خانے سے مل گئی تھی حضرت نے فرمایا اور بہت اچھی لگ رہی تھی راڈو اور اس نے کہا کہ یہ اللہ اللہ توبہ تو میں نے کرنی ہے لیکن گھڑی دینے کو جی نہیں چاہ رہا ہے آپ مجھے معاف کر دیجئے اس طرح توبہ قبول نہیں ہوگی جو حقوق العباد ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا اگر کوئی آدمی نہیں مل رہا ہے فرض کریں نہیں مل رہا ہے دنیا سے چلا گیا ہے اب کیا کر سکتے ہیں اب بھی طریقہ موجود ہے والدین دنیا سے چلے گئے ہم نافرمان تھے اب کیا کر سکتے اب ان کے لیے خوب پڑھ پڑھ کے بخشیں ان کے لیے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں خوب صدقات و خیرات کریں اللہ تعالیٰ اس کو فرما برداروں میں شامل فرما لیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو آدمی نہیں کر سکتا کوئی جس آدمی کی اقتلفی کی اور وہ آدمی نہیں مل رہا ہے پھر کیا کرے گا اس کی طرف سے صدقہ کرے گا اس رقم کو اس کی طرف سے صدقہ کرے گا انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ ثواب اس کو بھی ملے گا لیکن اس کا صدقہ بھی ادا ہو جائے گا اس کا, اس کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور ثواب اس کو بھی ملے گا کیونکہ یہ کس لیے کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ نہیں رہے کہ میرا بندہ میرے خوف سے آخرت میں سزا سے بچنے کے لیے ایک بندہ جس کو کوئی مطالبہ نہیں کر رہا ہے صرف میرے خوف سے اس کو وعدہ کر رہا ہے میرے خوف سے ادا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو فرمایا جیسا شاید کہتا ہے فارسی کا کہ باغا ہر آنچ ہستی باغا گر کافرو گبرو بت پرستی باغا درگہ ماں درگہ نومیدی نیس سب بار اگر توبہ شکستی باغا بات تو آؤ اگر ڈاکو رہے کافر رہے بس کو پوچھتے رہے پھر بھی آ جاؤ ہمارا دربار تو ہمیشہ کھلا ہے تانا بھی نہیں دیا جاتا کہ اب بڑھاپے میں آئے ہو ساری زندگی تو خراب کر دی جیسے بھی آدمی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن جوانی کی بات ہی کیا ہے بندے نے ایک جگہ کیا ہے کہ مجھے ریاضت پیری کی عظمتیں تسلیم برے ہو گئے صاحب اب تو دادا نانا بن گئے مسجد نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے پاس جو کچھ تھا وہ سر میں ہوا اب نہ کیوں مسجد سنبھالی جائے گی لیکن نے عرض کیا کہ مجھے ریاوت پیری کی عظمتیں تسلیم مگر وہ بات کہ جو عالم شباب کی ہے مگر وہ بات وہ کہاں سے لائے بات جو عالم شباب میں عبادت کا مزہ ہے جب پوری قوت اور جوانی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا جو مزہ اور پھر اللہ تعالیٰ کے مقرب بننے کا جو ابھی وقت ہے اور حضرت نے فرمایا یہ بھی ضروری نہیں ہے بابوں کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے لیکن نقص کی داڑھی سفید نہیں ہوتی نقص ہمیشہ جوان رہتا ہے ہمارے بھائی طاعت صاحب فرماتے ہیں کہ جب تلک جب تلک دل جوان رہتا ہے مستقل امتحان رہتا ہے جب طلب دل جوان رہتا ہے ستر سال کا برا ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہمارے استاد نے پڑھاتے ہوئے ہمیں کہا کہ جیسے خیالات تم لوگوں کو آتے ہیں نوجوان ہو جیسے خیالات تم لوگوں کو آتے ہیں ہمیں بھی آتے وہ خیالات آتے ہیں پھر وہ روکتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ وہی حضرت فرماتے ہیں خیالات سے کوئی پاکیزہ تھوڑی ہو سکتا لہذا خیالات کا آنا برا نہیں ہے اس کو پکانا جمانا اور اس پر عمل کرنا برا ہے ایک لاکھ گنا کے وسطے آئے سب کو آدمی کیا کہے؟ آمنت باللہ میں تو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر اور اے نفس میں تیری بات کیوں مانوں تجھے جھنم میں لے جائے گا اے شیطان تو تو میرے بابا آدم کا دشمن ہے تو میرا وفادار کہاں سے ہو گیا علم الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان ان نہ لکم ادب اے آدم کی اولاد کیا ہم نے تم سے وعدہ نہیں لیا کہ ہم تم شیطان کی پرستش نہیں کرو گے تو یہ ہم کیا کر رہے ہیں کوئی کہے ہم شیطان کی پرستش کیا کرتے ہیں یہ شیطان کی پرستش تو ہے افرایتا دوسری جگہ ارشاد فرمایا افرا من منت تخذہ الا ہوا کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا رکھا ہے جیسا ہس کہتا ہے ویسا چلتا ہے کچھ دن نفس پہ بار اٹھانا پڑے گا اور اپنی اصلاح کرانی پڑے گی آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل ذرا کی مشکل ہوگی لیکن فرمایا پہ من تذب اللہ تعالی خوشخبری دے رہے ہیں اس کے لیے تحقیق فلاں پا گیا فلاں کا مطلب دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی اسی لیے تو جو آخرت کی رسی پکڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا بھی قوب عطا فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں مولویوں کو مرغے کیوں ملتے ہیں ارے فرمایا ارے تمہیں پتا نہیں مولوی نے اپنے نف کو مرغا بنا رکھا ہے جس جن، ہر جنس اپنی جنس جن کی طرف جاتی ہے کبوتر باغ کبوتر باغ با باغ با، با، با، کبوتر کبوتر کے ساتھ اڑتا ہے شاہی باغ شاہ باغ کے ساتھ اڑتا ہے تو مرغا اس کے اندر بنا ہوا ہے تو مرغے باہر کے اس کے پیٹ میں آتے ہیں تو تمہیں کیا اطراف ہے جب مرغا نرف کو بنایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر مرغے کھلائے گا اور اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے جو حرام دعوتوں کو چھوڑتے ہیں ویڈیو والی دعوتوں کو چھوڑتے ہیں مکس گیدرنگ اور گانے والی دعوتوں کو چھوڑتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں پہنچا کے ان کو دعوت کھلاتا ہے پھر بابے صرف دعوت ہی نہیں ہدیہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ دعوت میں تو آئیں گے نہیں یہ روپے رکھ لیں ہدیہ آپ ہماری طرف سے جو چاہے کھانا چاہے کھانا کھا لیں یا جو چاہے آپ کریں آپ کی مرضی یہ بہترین قسم کی دعوت ہے بھائی اب دیکھیں آدمی کو کام کچھ ہے اور اس کو کھانا ٹھنسایا جا رہا ہے بہترین ہزیا تو یہ کہ اس کو نقد ہزیا دے دیا جائے کہ وہ جو چاہے کرے تو جب اللہ تعالیٰ پہنچا کے دے پھر کیا ضرورت ہے کہ ایسے ساڑھے بارہ تک انتظار ہو رہا ہے ابھی تک بارات نہیں آئی ایک بجے صبح آفس جانا ہے دفتر جانا ہے اور دیکھیے صاحب اتنا وقت ضائع ہو رہا ہے کیا ضرورت ہے ایسی جگہوں پہ جانے کی جہاں سے صبح کی نماز ضائع ہوتی ہے میں کہتا ہوں بالکل ناجائز حرام ہے ایسی دعوت میں جانا جہاں فجر کی نماز ضائع ہونے کا شائبہ بھی ہو ناجائز کیوں کہ فجر کی نماز فرض ہے دعوت کا قبول کرنا صرف سنت مستحبہ ہے معقدہ نہیں سنت مستحبہ ہے تو بولو آپ ساڑھے نو بجے دعوت کریں اور نیچے بٹھا کے کھلائیں سنت کے مطابق اور کوئی خرافات نہ کریں ہم نہ آئیں تو آپ کہیے کہ ہم مجرم ہیں لیکن سارے باتیں تو اپنی مطبیت کی کریں مس گیدرنگ بھی ہو اور ویڈیو بھی ہو تمام گناہ ہو لیکن ہم چلے جا رہے صاحب کیا کریں دل توڑنا نہیں چاہیے حضرت مفتی صبر صاحب جیسے لوگ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس دل تو نہیں توڑا دین کے حکم کو توڑ دیا دل شکنی نہیں کی لیکن دین شکنی کر دی اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو وسیع فرمائے مضبوط فرمائے ہمت شیرانہ اور مردانہ ماحول اور معاشرے کے سامنے ہم بھی ہم ہتھیار نہ ڈالیں بلکہ ہتھیار اٹھا لیں اللہ تعالیٰ تو وہ ہمارے ہم نازم میں اللہ نہیں ہے ہمیں گا فرما دیجئے آئندہ تمام سے گنا سب پر آسان فرما دیجئے اور یہ صدیقین سب کو پہنچا دیجئے نہیں ہوں کسی کا تو ہوں کسی کا انہی کا انہی کا کا ہوا جا رہا ہوں آپ اپنا بنا لیجئے کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانتا ہوں میں اپنے خدا سے خدا مانتا ہوں وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا یہی رات دل میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے ہمیں اپنا بنا لیجیے ہمیں جو بیمار ہیں ان سب صحت یابی نصیب فرما دیجئے خاص کر ہمارے شیخ و مرشد عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اللہ و صاحب کو خوب صحت و آفیت نصیب فرما دیجئے ایک سو تیس سال کی عمر حضرت والا کو نصیب فرما دیجئے اور ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا اللہ ہمیں ایسی ہستیوں کی خوب قدر کرنے کی توفیق بیماروں کو صحتیابیجیے بیمار اس کے دل میں جو جاہیز حاجات ہیں آپ اپنے غیر کے خطانوں سے پوری فرما دیجیے یا اللہ! ہم نالق ہیں اور نالایتی کا اعتراض کرتے ہیں لیکن آپ کے کرم سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری نالایتی کے ना نا کو हटा दीजिए ہمیں بھی اپنا بنا لیجیے آپ کو آپ <سؤال> نے تو خود ارشاد فرمایا اللہ یجتبی علیہ من یشا آپ جس کو چاہتے ہیں اپنی طرف جذب فرما لیتے ہیں ہمیں بھی اپنی طرف چھینچ لیجئے جذب فرما لیجئے اور یعیت عدیقین کی خط ملتاکت پہنچا بھیجئے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و تبع علینا انکا انتا تضواب الرحیم و صلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمائیم امین و امین ایک اعلان یہ سن لیں کہ اگلی دفعہ اتوار کو ہمارا سفر ہے حیدرآباد کا اتوار کی صبح کو انشاءاللہ ہم جائیں گے دو دن قیام ہے وہاں پہ اتوار پیر منگل کو انشاءاللہ واپسی ہے تو اس لیے اتوار کو یہاں پہ چھٹی کرنے کا ارادہ ہے آپ حضرات کی چھٹی رہے گی لیکن اس سے اگلی دفعہ چھٹی نہیں ملے گی اس سے اگلی دفعہ آپ حضرات کو تشریف لانا ہے صرف اس دفعہ جو ہے تھوڑی سی مجبوری ہے اور کوئی ہمارے ایسے احباب بھی نہیں جو یہاں پہ آ جائیں ورنہ بلا لیتے میں یہ حضرات بھی ساتھ ہی جاتے ہیں اس وجہ سے یہ مجبوری ہے کہ آئندہ دفعہ یہاں پہ جو ہے وہ آف رہے گا آپ لوگ سوا آٹھ والے بھی جا سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کی رعایت کی ساڑھے آٹھ ہے نا یہاں پہ کہیں مدینہ میں بھی سواٹ ہے آپ چاہیں تو جا سکتے ہیں